سامین اور اسلام اس رب کا دین ہے جو اس انسان کا خالق ہے اس میں اس کی زندگی کے تمام شعبوں پر رہنمائی موجود ہے جتنا قدر انسان اسلام پر عمل کرتا چلا جائے گا اتنا قدر یہ مسلمان ہوتا چلا جائے گا اسلام میں داخل ہوتا چلا جائے گا اور جتنا قدر یہ اسلام سے ہفتہ کچھ شعبوں پر عمل نہیں کرے گا اتنا قدر یہ سیکولر ہوتا چلا جائے گا ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کتنا سیکولر ہے ہر شخص کو دیکھنا چاہیے وہ کتنا بے دین ہے نماز روزہ داڑھی اس میں وہ مسلمان ہے تجارت میں سیکولر ہے یا مسلمان ہے معاشرت میں بے بیائی فہرشی اور یعنی فیشن اس میں وہ کتنے فیصد بے دین ہے سیکولر ہے شادی بیاہ کے معاملے میں وہ کتنے فیصد سیکولر اور بے دین ہے جتنے قدر وہ اسلام پر عمل کرتا ہے اتنا وہ مسلمان ہے اور جتنا قدر نہیں کرتا اتنا وہ بے دین ہے اور رقع کا فرمان ہے یا یادینہ آمند قروف مکافہ اے ایمان والو سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ تمہارا کوئی حصہ بھی اسلام سے باہر نہیں ہونا چاہیے اور یہ میرے رب ال کی بہت محبت بھری پکار ہے عبداللہ بن جب بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہے یا اللہ آمنو تو فوراً کام لگایا کرو یا تو اللہ کسی خیر کی بات بتا رہا شر سے بچا رہا یہ اپنی جماعت کو بلاتا ہے لتا تو میری جماعت والو مسلمان ہو جاؤ پورے پورے ہو جاؤ تو میرے بھائیوں پوری دنیا میں پچھلی دو صدیوں میں جتنے بھی فتنے آئے ہیں بڑے بڑے کچھ کا ہم نے پچھلے خطبے میں کیا تھا کیمولزم ہے سوشلزم ہے دوسرے تیسرے ان کی بنیاد اس بات پر ہے کہ پیسے کی تقسیم درست نہیں ہوئی نوجو دنیا میں پیسے کی تقسیم درست نہیں ہوئی کون سا طریقہ ہو کہ پیسے کی تقسیم درست ہو جائے عدل نہیں ہوا موجود جلال کی طرف درم کی نسبت کرتے ہیں کامن सारे سارے برابر ہو جاؤ مطلب پیسے کے حساب سے معیشت کے حساب سے سب برابر ہو جاؤ حالانکہ وہ ایسا نہیں کر سکے بلکہ وہ الٹا مزدور کو غلام بنا دیا اور مالک کو آکا بنا دیا دوسرا فتر بھی اسی طرح تو یہ جو تقسیم ہے رب الجلال کی یہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ کو بھول کر نہیں کی یہ تقسیم اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کمال حکمت کی وجہ سے کی ہے اور میں ہمارا باپ آخر بر و درجۂ کے اکبر و تفدیل دیکھو ہم نے کیسے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور آخرت میں جو دراجات ہوں گے وہ اس سے بھی مختلف زیادہ بڑے بڑے ہوں گے تو دنیا میں کائنات اس وقت بالکل تھم جائے گی اگر یہ سارے کے سارے پیسے کی تقسیم برابر ہو جائے مثلاً سب کے پاس صرف ایک ایک ہزار روپیہ ہو اور کسی کے پاس ایک ہزار سے زیادہ نہ ہو بتاؤ کیسے جی سکتے ہو تم سب غریب ہو گئے پوری دنیا میں کسی کے پاس بھی ایک ہزار سے زیادہ روپیہ کیا کرو انصاف ہو جائے? ہو جائے گا انصاف کمانا عدل کمانا برابر برابر نہیں ہوتا بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے نسب آدھا دیا ہے بیٹے کے نسبت یہی عدل ہے ہے وہ ڈبل بیٹے گا مگر وہ ادر ہے اگر سارے لوگوں کا پورے کائنات کے ہر شخص کے پاس دس دس کروڑ روپیہ ہو کائنات چلا کر دکھاؤں گا دنیا تھم جائے گی کوئی فیکٹری نہیں چلے گی کوئی زمین میں نہیں کرے کیوں میرے پاس دس کروڑ ہے مجھے تو ضرورت نہیں اور اس کے پاس بھی ہے اس کو بھی میرے پاس کام کرنے کی ضرورت نہیں کوئی کام چلے گی تو یہ اللہ تبارک کی تقسیم ہے کہ ہم ایک دوسرے کے محتاج رہیں ایک دوسرے کی ہمیں ضرورت رہے البتہ ہر شخص کو تلقین کی کہ جس کو ہم تھوڑے دے کر آزماتے ہیں وہ صبر کرے اور جس کو زیادہ دے کر آزماتے ہیں وہ شکر کرے اور وہ غریب کا خیال کرے اس فرق کو کم از کم کرنے کی کوشش کی جائے نہ کہ زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کی جائے لیکن جتنے لوگوں نے کوششیں کی وہ ساری کی ساری کوششیں اس فرق کو زیادہ کرنے والی ہیں کم کرنے والی نہیں چار قسم کی کوششیں ہو سکتی اس فرق نمبر ایک یا بحک اللہ ربا و صدقات اللہ تبالا و تعالی ربا سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے یہاں اللہ تعالی نے سود صدقے کے مقابلے میں بیان کیا ہے اس لیے کہ سود میں یہ ہوتا ہے کہ لاکھ کا لے لو میرا لاکھ بھی واپس کرنا ہے اور اضافہ بھی واپس کرنا ہے اور رسک اور خطرہ سارا تیرے سر پر ہے اور صدقے میں ہوتا ہے کہ نہ میرا واپس کرنا ہے اور نہ اضافہ واپس کرنا ہے سارے کا سارا تیرا ہے اور سارا رسک میرے اوپر ہے نقصان سارا میرا فائدہ سارا تیرا اور سود میں یہ ہے کہ نقصان سارے کا سارا تیرے سر پر اور نفے سارے کا سارا ہر قسم کا نفع میرا صدقہ سود کی کاٹ ہے اللہ تعالیٰ نے اس فرق کو کم از کم کرنے کے لیے صدقے کا نظام اور کتنی ایسی چیزیں ہیں قسم توڑ دی مسکینوں کو کھانا پلاؤ رمضان کی حکمت کو پمال کر لیا ساتھ مشکلوں کو کھانا کھلاؤ ماں بیوی کو ماں کہہ دیا ساتھ مشکلوں کو کھانا کھلاؤ اور کہا والا یشود اعلیٰ تعام مسلم وہ لوگ جو مسکین کے کھانے کی تلقین نہیں کرتے ان کے لیے ویل اور بربادی ہے اور جو جہنم میں جائیں گے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا دسا نار مجرم نماز شرح کا کوششہ کر تم آج جہنم میں آئے تو تم پر کیا کیا وائلیشن کے کیس ڈالے گئے ہیں وہ کہیں گے لمحہ کو میرے مسلم نماز نہیں پڑھتے تھے وہ علم رکھو نو مسکین ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تو یہ فرق کم کرنے کی کوشش کی گئی دوسرا درجہ مسکین کے غریب اور امیر کے فرق فر کو کم کرنے کا اس کو نقد پیسے دے دو قرض حسن کے طور پر اور جب واپس کرے تو پورے پورے, پورے پیسے واپس کرے اضافہ واپس نہ کرے اب اس میں یہ ہے کہ اگر پیسے ڈوبتے ہیں تو مزدور پر بھی خطرہ ہے اور اضافہ اس کو نہیں ملے گا اس کے اضافے کا خطرہ ہے اس کے اصل کا خطرہ ہے جو غریب اسٹیبل ہو جائے گا پیسے لے لے کاروبار چلا لے کما کر کے دے دے قسطوں میں دے دے یا جیسے بھی دے دے یہ کر دے حسن کی شکل اسلام نے اس کو جائز قرار دیا اس کی تعریف کی اس کی ستائش کی اس کو اچھا کہا تیسرا طریقہ مال لے لو کمائی کرو اگر ڈوب گئے تو میرے اور اگر بڑھ گئے تو نفع برابر برابر بعض لوگ کہتے تھے نفے نقصان کی شراکت پر ہم نے کیا ہے نفے نقصان کی شراکت اس کو سمجھتے ہیں کہ دس لاکھ دیا تھا نو رہ گیا تو ایک لاکھ کا نقصان ہوا پچاس ہزار مزدور دے گا پچاس میں دوں گا یہ غلط بات یہ مانا نہیں نفے نقصان کی شراکت کا نفے نقصان کی شراکت کے یہ میں ہے کہ دس لاکھ دیا تھا اگر بارہ ہو گیا تو کیا مجھے ملے گا ایک اس کا اور اگر دس کا آٹھ رہ گیا تو آٹھ ہی مجھے ملے گا اس مزدور بچارے نے سارا سال محنت کی ہے اس کی مزدوری کا نقصان ہو گیا میرے پیسے کا نقصان ہو گیا یہ تیسرا طریقہ ہے غریب اور امیر کے فرق کو کم از کم کرنے کا اور چوتھا طریقہ یہی ہے کہ دس لاکھ دیا تھا بارہ مجھے ملنے چاہیے تو جا پہاڑ میں سترات سارے کے سارے اس کے سر پر تو فائدے سارے کے سارے میرے پاس اس کا نتیجہ یہ ہے بی بی سی کی رپورٹ ہے اس وقت 99 فیصد دولت دنیا کے ایک فیصد لوگوں کے پاس ہے اور ایک فیصد دولت ننانوے فیصد لوگوں کے پاس اور یہی حالت سوکت تھی عہد نبوت میں یہ یہودی سہودی اس طریقے سے لوگوں کے مال پیٹ پیٹ پر اوپر کر اوپر سانپ بن کر بیٹھے ہوئے تھے فرمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الارز کی تحت دل روم ہی اللہ نے میرا رزق میرے نیزے کے نیچے رکھا ہے یہ یکر بات نہیں کسی کا رزق ہڈی دکان میں ہے کسی کا فیکٹری آفس میں ہے کسی کا سکول کالج میں ہے فرمایا میرا رزق اللہ الدا نے نیزے کے نیچے رکھا ہے کیا ہوا نیزہ ان ظالموں کے سینے میں اترا وہ ڈھیر ہوئے نیچے سے خزانے نکلے مدینہ کی گلیوں میں ڈھیر کیے اور ساتھ ہی تقسیم ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تقسیم فرماتے فرمایا اگر گروہ پہاڑ سونے کا بن جائے میں نہیں چاہوں گا کہ تین دن سے زیادہ دل لگے اور یہ یہاں کھڑا ہو سارا پانی وہی دولت جو لوگوں کی لوٹی ہوئی تھی وہ ان کے پیڑ سے نکال کر ان لوگوں تک واپس کی سنا اور مدینہ تھی گلیاں تو کچی تھیں مسجد نبی کی چھت بارش کو نہیں روکتی تھی مسجد نبی میں لائٹیں نہیں ہوتی تھی مسجد نبی کے نیچے سفیں نہیں ہوتی تھی لیکن ہر شخص روٹی کھا کر سوتا تھا عمر بن خطاب کے زمانے آخری دن تک مسجد نبی میں چرار نہیں تھا اسی وجہ سے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ظالم نے کندے مارے تھے مگر آدھی دنیا کا خلیفہ ہر ہر بچے کو وظیفہ دیتا تھا ترقی اس بات کا مانا کہ پول بنتے چلے جائیں میٹرو جلتی چلی جائے سڑکیں بڑی ہموار ہوں گاڑیاں بہت دوڑتی ہوں یہ ترقی نہیں ہے بلکہ کوئی غریب نہ رہ جائے کوئی بغیر کھائے سوئے نہ <coughs> لوگ فکر معاش سے دور ہو کر اس مقصد کی طرف توجہ کرے جس کے لالات ان کو پیدا کرے ایسا نہ ہو کہ بارہ بارہ گھنٹے کمائی کرتا ہے اور آ کر کے دڑام سے سو جاتا ہے اس مقصد کو کی طرف توجہ ہی نہیں ہو سکتی جس کے لیے اللہ نے پیدا کی تھکا ہوا آیا اگر سو کے انوار نہیں پڑی لیے شراب پیتا سر میں زخم لگا کر کے ہیروئن ڈالتا ہے جعلی طریقے سے خوش ہونے کی کوشش کرتا ہے قرضوں کے نیچے دب جاتا ہے بینک آ کر کے گلا دیکھتا ہے لاکھوں لوگ روڈوں پر سوتے ہیں اور جب اس کی بس ہو جاتی ہے تو پھر اپنے آپ کو گولی مار دیتا اس کام کے لیے پیدا ہوئے تھے جب رات محنت کر کے بینک کی کس طرح کرنے کے لیے پھنسے ہوئے تھے اور یہ ساری کا سارا ٹوٹل دھوکا ہے دھوکا کہاں سے شروع ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھ چیزیں ایسی ہیں چھ چیزیں ایسی ہیں جن کی ڈائریکٹ بیان کی جائے دیکھو ایک ہوتی ہے قابل فروخت چیز اور ایک ہوتا ہے پیسہ آپ نے گندم خریدنی ہے وہ چیز ہے اور جو پیسہ دینا وہ پیسہ ہے وہ قیمت ہے اس نام نے وہ چیز جو قیمت ہے اس کو کرائے پر دینے کی اجازت نہیں نہیں تھی آپ اپنی دکان کرائے پر دے سکتے ہیں اپنی گاڑی کرائے پر دے سکتے ہیں لیکن پیسہ کرائے پر دو اور بعد میں پیسے کرایہ لو یہ سود ہے دیں چھ چیزیں ڈائریکٹ ان کی خرید و فروخت نہ کی جائے کھجور جو گندم نمک سونا چاندی یہ اس معنی کی رنگ ایٹم تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر سے کھجوریں آئی بڑی اچھی والی بخاری میں فرمایا کیا خیبر میں نکمی کھجور پیدا نہیں ہوتی جی ہوتی ہے تو پھر یہ میرے پاس کیوں نہیں آئی کہنے لگے ہم نے نکمی کی دو کلو دے کر اچھے والی ایک کلو خرید لی ہمیں یہ تو سود ہے مدد کیا تم نے کھجور کو کھجور کے بدلے برابر برابر اور ہاتھوں ہاتھ. سونا سونے کے بدلے ہاتھوں ہاتھ اور برابر برابر. اب میری اچھی کھجور ہے آپ کی نکمی ہے تو میں تو برابر برابر نہیں دوں اور اضافہ کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تو نتیجہ کیا ہوگا یہ سوچا نہیں ہوگا لیکن آپ کو پھر میرے بڑی کھجور پسند ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی کیا ہے کیا ہوگا آپ اپنے گمی کھجور کسی گندم کے ساتھ کسی جو کے ساتھ کسی سونے کے ساتھ بیچو گے تو اس کے ساتھ میری اچھی کھجور خریدو گے تو جہاں ایک سودا ہونا تھا وہاں دو سودے ہو گئے معیشت ڈبل ہو گئی اگر کراچی کی ایک دن کی ہڑتال سے کسی نے مجھے بتایا اٹھارہ ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے حقیقت تو اس کا کوئی اندازہ لگا نہیں سکتا اڑھائی کروڑ لوگوں کی کمائیاں کدھر گئی اگر ایک ایک سودا ہونے سے ایک دن میں اٹھارہ کروڑ ہے تو ڈبل سودا ہونے سے ڈبل ہو جائے گا تو اسلام چاہتا کہ جو چیزیں ہیں ان کی ڈائریکٹ بہ ہونے کی بجائے گھوم کر دو بہ ہو ایک صحابی اپنے سونے کے بڑے سکے لے کر دوسرے کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے چینج چاہیے وہ کہتا کہ میرے پاس نہیں دوسرے بھائی کے پاس جا اس کے پاس چینج ہے اس کے پاس گیا اس کے درازے پر کھڑا ہے چینج ہے کہتا ہے پھر وہ گھر والا کہتا ہے مجھے اپنے دینار دو میں آپ کو چھوٹے سکے لا کر دیتا ہوں بھی کہتا ہے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر برابر اور ہاتھوں ہاتھ اس لیے تو گھر سے لے کر آ گیٹ پر بیٹھ کر تیرے دروازے پر بیٹھ کر ہاتھوں ہاتھ لیں گے گھر کے دروازے سے لے کر گھر کی تجوری تک بھی لیٹ پسند نہیں کیا وہ گھر سے چھوٹے سکے لے کر آیا دونوں نے ہاتھ برابر کیے کہا ہاتھوں ہاتھ ایک طرف سے اس نے بڑے سکے دیے اور دوسرے طرف سے چھوٹے لیے لیکن جس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچایا تھا ڈرایا تھا اپنی امت کی خیر شاہی کرتے ہوئے امت اسی کھڈے میں گر گئی اب مجھے بتاؤ آپ لوگ جیسے جاؤ خریدو فروخت کرو میرے رب کا کیا نقصان ہے جاؤ پہاڑ میں مرتے رہو یہ اس کی خیر شاہی ہے نا کہ وہ آپ کی نصیحت کرتا ہے یہ اس کا پیار ہے کتنا عجیب پیار ہے میرے رب کا کہ ایک ایک بچوں سے بھی زیادہ طریقے سے سمجھاتا ہے کہ یوں نہ کرنا یوں نہ کرنا اور اس پر پھر ناراض ہوتا ہے اگر تم کرو گے اگر تم سوکھ سے بعد نہیں آؤ تو میں تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کیا کتنی بڑی بات میمن زیادہ آوش کا زیادہ فقط اربا جو اضافہ مانگے گا وہ سود کرے گا نتیجہ کیا ہوا پرچیاں چلنی شروع ہو گئی سونا ایک جگہ جمع ہے اس کی پرچی بازار میں چلنے لگ گئی اب جب بازار میں پرچی چل رہی ہے تو ایک طرف سے سونے کی پرچی ہے دوسری طرف بھی سونے کی پرچی ہے اب جب چین مل رہا ہوگا تو وہ سونے کے وعدے کے مقابلے میں سونے کا وعدہ پرچی میں وعدہ ہی ہوتا ہے نا کہ تم پرچی دکھاؤ گے تو میں اتنا دوں گا یہی آپ کے نوٹ پر لکھا ہوا ہے ہمیں ہادہ کو اتارنے پر ادا کرے گا کیا ادا کرے گا یہ اس وقت سے لکھا ہوا جب اس کے پیچھے سونا ہوتا تھا اب نہیں ستر کے بعد نوٹ کاغذی نوٹ ہے اس کے پیچھے کوئی چیز تو میرے عزیز بھائیو پہلے اس کے پیچھے سونا پرچیاں چلنے لگ گئیں سود شروع ہو گیا کیوں؟ نے در سونا سونے کے بدلے ہاتھوں ہاتھوں برابر برابر ادھر دونوں طرف سے ادھار شروع ہو گیا سود شروع ہو گیا پرچی کی بنیاد سود پر ہے یہ کاغذی نوٹ کی بنیاد سود پر ہے میں آپ کو ہزار روپیہ دیتا ہوں آپ مجھے دس سو سو والے نوٹ دے دو ہم دونوں نے سود کا کام کیا ہے وہ والا سود کام کیا ہے جس کے بارے میں اللہ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کیا ہوا اب جیپ چل رہا ہے اور نہ صرف چل رہا ہے بلکہ امت اسلامیہ اس کو اپنا مسئلہ نہیں سمجھتی بڑے بڑے توراہو دستار बड़े शिमाल वाले बड़े रुमालों वाले बड़े बड़े शिकर में ही इस बात, कि हम ये फिक्रूत का काम कर रहे इतना था कि चलो पैसा पड़ा हुआ है मगर पर्चियों का तबादला हो रहा है ये भी सूद था दूसरी लेर सूद की यह चढ़ गईपर कि जनाब वो सोना सिक्सटी हो गया اور پرچی سو پرسینٹ آ گیا تھرٹی تھری پرسنٹ پر پھر وہ زیرو پرسنٹ پر اور اب صورت حال یہ ہے جو بندہ سمجھتا نہیں ہے چیزوں کو وہ قرآن سنت اور فکا کے سبرے خبریں ملا کر خط چھوڑ دیتا ہے آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں اسلامی بینک میں غیر اسلامی بینک میں اسلامی اور غیر اسلامی کی مثال یوں سمجھو پیچھے سے نہر آ رہی ہو آگے جا کر کھڈے میں گر رہی ہو اس میں سے تھوڑا سا پانی الاگ کر کے اس کو بولو اسلامیہ گرنا اس نے بھی وہی جا کر پیچھے سے بھی ایک ہی آ رہی ہے آگے بھی جا کر ایک ہی جگہ گر رہا ہے اور بیچ میں اس نے ونڈو کھول دیے ہاں آپ نے دس ہزار روپیہ کسی بینک میں جمع کروایا ان کو نبے بیس پرسینٹ آگے لون دینے کی اجازت ہے اب آپ نے دس ہزار جمع کروایا وہ نو ہزار کوئی لون ہے اس نے لینے آیا چل دیا کیا اس کو کریڈٹ کارڈ اس پہ کون سے پیسے لگتے ہیں اس میں لکھا ہوا زیرو زیرو زیرو زیرو زیرو پیسے لیتے وہ لے گیا اس نے جا کر کے اپنے اکاؤنٹ میں ڈال لیے چیک بک لے کر گھر چلا گیا اس نے کوئی چیز خریدی اس کو چیک کاٹ کر دے دی دیا اس نے اپنے بینک میں جمع کروا دیا وہ نو ہزار دوسرے بینک میں گیا اس کو پھر نبے فیصد آگے کر دینے کی جازت. ایسے ایسے بینکوں میں گھومتا رہا گھومتا رہا وہ دس ہزار جب ختم ہوتا ہے اس وقت تک وہ ان کے اکاؤنٹ میں نبے ہزار ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک نے اپنے میں ڈالا تو بولے میرے پاس اتنے ہیں اب اگر یہ سارے لوگ ان سے مانگنے کے لیے آ جائیں پیسے لیا اس نے دس تھا اور آگے نبے دے دیا اس پاس جو دس ایک رہ گیا نا دس ہزار لیا تھا ایک ہزار چھوڑ کر نو آگے دے دیا تھا اب اگر وہ دس بارہ دس مانگنے والے جلدی دے سکتا اور اگر سارے کے سارے لوگ लोग فیصد لوگ صرف مانگنے کے لیے آتے تو بینک کسی کو پیسہ نہیں دے سکتے دھام سے سب نیچے آتے پھر وہ کیا کرتے ہیں لون لیتے دوسرے سے وہ اسلامی ہو یا گینگ اسلامی ہو وہ جی میرے پاس بندہ مانگنے کے لیے آ گیا اب کیا کرو یا اسٹیٹ بینک سے لیتے ہیں یا کسی بینک سے لیتے ہیں وہ ان سے اس پہ اضافہ لیتا ہے میں ایسے چھوڑا دوں گا کراچی انٹر بینک آفر ریٹ ایک ریٹ نکلتا ہے کہ آج کے بعد اگلے مہینے ہر بینک ایک دوسرے سے کردہ لے تو اس ریشو پر سود دے گا اسلامی ہو یا غیر اسلامی ہو سارے اس قاعدے کے ساتھ سوکھ کے ساتھ کام کرتے ہیں اب یہ دس ہزار کا نبے بن گیا اب بتاؤ جس روپے کے پیچھے کچھ بھی نہیں تھا اس کے دس ہزار کا نوے ہو گیا اب یہ ڈبل لیئر چڑھ کے سوٹ کی اس کے بعد بھائیوں حکومتیں آتی ہیں آ کر کے سٹیٹ بینک سے قرض مانگتی ہیں مجھے اپنا ملک چلانے کے لیے اتنے پیسے چاہیے کرپشن کرنی ہو ملک چلانا ہو بہانا کوئی بھی ہو جتنے چاہیں پیسے مانگے سٹیٹ بینک ان کو دیتا ہے کیسے دیتا ہے وہ جتنے پیسے مانگتے ہیں وہ دیکھتا ہے کہ ہمارے پاس ریال کتنے ہیں ڈالر کتنے ہیں زر مبادلہ کے ذخائر کتنے ہیں اور دو ایک چیزیں اور دیکھتا ہے اس کے ساتھ جب دیکھتا ہے پیسے کم پڑ رہے ہیں حکومت زیادہ مانگ رہی ہے تو بولے یہ چھوٹے بینکوں سے قرضہ لے لیتے ہیں اور وہ قرضہ آپ کو کیا دیں گے وہی جو اس نے دس ہزار کا نوے بنایا ہوا تھا اب یہ ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے پانچ پانچ چھ سال کے بچے میں نے دکان بنا لی دکان بنا لی وہ خالی مٹھی لے کر آتا بولے مجھے جی سیب دے دو خالی مٹھی آگے سے دے دیتا یہ سیب لے لو وہ منہ ہلا کر کہتا جی میں نے کھا لیا یہ وہ دس کا نبے بنانے والوں سے کرد لے لیا اب جتنا کرد اس کے بعد جمع ہوا وہ اتنے نوٹ کےسٹس ہیں اور اس کی بیس پر نوٹ اور شامل ہوتے آئی ایم ایف کا کرنا شامل ہوتا پیسے نہیں دیتا نہ ڈالر دیتا ہے پانچویں منظر پہ برا جما ہے وہ صرف ان کو نوٹ چھاپنے کی اجازت دیتا ہے اور اس کے بدلے نوٹ کو ڈی ویلیو کرنے پر زور دیتا ہے تقریباً ہر سال آپ کا سو روپیہ نبے روپے رہ جاتا ہے آپ دیکھتے نہیں پہلے پانچ کا سکہ کتنا بڑا تھا اب پانچ کا سکہ کتنا ہے یہ چھوٹا ہو رہا ہے ہر سال آپ کی جیب سے پیسے چوری ہو جاتے ہیں سب کی جیب سے ان کی شرطوں میں یہ شامل ہے کہ تم اپنا روپے روپیہ ڈیویلو کرو گے ڈالروں کی بیس پر ڈالر اتنے ڈالر قرضہ کچھ دیا, دیا نہیں اور جب آپ کا روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا اگر اس نے کاغذی طور پر کاغذ بھی کہاں ہے صرف کمپیوٹر کے ہنسوں کے طور پر اس نے اگر آپ کو بیس ارب روپے کا قرضہ دیا ہے اور آپ کا دس سال پانچ سال کے بعد آپ کا روپیہ وہ پچاس فیصد کم ہو گیا ہے تو اس کا قرضہ ڈیڑھ پرسینٹ ہو گیا ڈیڑھ گنا ہو گیا آپ کا روپیہ کم ہونے سے ان کا قبضہ ڈبل ہو گیا ایک یہ فائدہ ہوتا ہے ان کو اور دوسرا ان کی بدماشی کائم رہتی ہے ڈالر اسٹیبل رہنا چاہیے اس کی مانگ بڑھتی رہنی چاہیے اور ڈالر کہاں سے فائدہ ہوتا ہے آپ نے کبھی سنا ہے امریکہ دنیا کا سب سے بڑا مکرود ہے سنا کبھی کس سے کردہ لیا اس نے کبھی یہ بھی سنا ہے کہ کس کا مکرود ہے نہیں سنا یہ تو سنا ہے کہ امریکہ مکرود ہے اور دنیا کا سب سے بڑا مکرود ہے لیکن کس کا مکرود ہے امریکی حکومت مانگتی پیسہ ہمیں فلاح ملک میں بدماشی کمپیوٹر میں ایک لکھ کا جتنے چاہو سفر لگا لو لگے لو وہاں تو کاغذ کا رواج نہیں ہے سوائے نان روٹی کے ڈالو کہاں استعمال ہوتا ہے وہاں تو جوتا بھی خرید لو تو کریڈٹ کارڈ کاغذ سے کریڈٹ کارڈ کی طرف منتقل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاندنی کرنسی لے کر بیٹھے ہیں کاغذ کہاں سے پورا کرے تمہارا بس اسی طرح چلتے رہو اتنے ارب ڈالر قرضہ دے دو دے دو دے دو ہر سال جتنا کرد ہوتا ہے جتنا بجٹ کا پھسارا ہوتا ہے جتنے زیادہ صدر امریکہ پیسے مانگتا ہے اتنے ڈالر چھاپ لیتے ہیں اور کہتے ہیں قرضہ لکھ دو وہ قرضہ لکھ دیتے ہو تقریباً تیرہ ہزار بلین ڈالر امریکہ پہ قرضہ ہو چکا ہے اور کمپیوٹر میں اتنے صفر لکھنے کی اجازت نہیں تھی اور ان کے کمپیوٹر بیٹھ گئے تھے پھر انہوں نے اپنی کو امینڈمنٹ کی ہے جس سے اتنے صفر لکھے جا سکتے ہیں تیرہ ہزار ارب ڈالر ان کا قرضہ ہو گیا اور قرضہ کس چیز کا کہ ہم نے جی ڈالر چھاپ لیے اور اتنا قرضہ ہو گیا ہمیں کہتے ہیں تم نے اتنے زیادہ روپئے چھاپے تو اس کو نیچے کرو اس کو سستا کرو وہ خود کرتے ہیں ڈالر ہمارا سستا نہیں ہوگا اور تم کہہ دو کہ ہم مکرون ہیں اپنے ہی مکرون ہیں نہ کسی کا قرضہ دینا ہے اور نہ لینا ہے بات صرف یہ ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرغے اٹھا جاتی یہ جرم ضعیفی ہے یہ مسلمانوں کی کمزوری ہے پوری دنیا میں آپ آب... گوادر سے دبئی جاؤ تو کتنا آسان ہے لیکن گوادر سے دبئی آپ اپنے ماں باپ کو پیسے بھیجنا چاہو تو پہلے وہ ڈالر امریکہ جائے گا پھر ادھر آئے گا پوری دنیا کا تبادلہ ڈالر میں یہ ایسی ایسی مصیبتیں ہیں اور اس کے اندر کچھ نہیں کھوکھلا ساری معیشت کھوکھنی اور بنیاد کہاں سے ہوئی میرے مصطفیٰ علیہ سلاد السلام نے چودہ سو سال پہلے بتا دیا تھا کہ سونے کا کام براپر براپر اور ہاتھوں ہاتھ, ہاتھ جب یہ اس سے ہٹ گئے تو تیسری لیر جو اس کاغذ کے ساتھ سود چل رہا ہے لاکھ دو سو لاکھ یہ تیسری لے سو کی یہ بھی چل رہا ملکی اب آپ بتاؤ کہ ان گمبھیر مسائل میں ہم یہ شور کرتے چلے جائیں کہ حکومت سود ختم کرے اس کا معنی حکومت اپنی حکومت ختم کرے حکومت اپنی حکومت ختم کرے ڈیموکریسی اور سود کا چولی دامن کا ساتھ ہے اس لیے کہ وہ قرض لیں گے تو ترقی ہوگی ترقی نہیں ہوگی تو ووٹ نہیں ہوگا پل بنا کر دکھائیں گے تو تم کہتے ہو سود نہ لو سود کے بغیر کردہ نہیں ملتا اس کا مطلب تم حکومت نہ کرو موت نظر مطلب آتی ہے ان کو جب یہ کہا جاتا ہے سود ختم کرو حال اس کا قوت ہے قوت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بت توڑے تھے ان ظالموں کے گلے میں نیزہ اتار کر کے ان کو ٹھیر کر کے امت اسلامیہ کی جان ان سے چھڑوائی جا سکتی ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی طریقے ہیں جو اس بڑے طریقے جہاد فی سب اللہ کے ساتھ ساتھ موجودہ حالات میں کیے جا سکتے ہیں اللہ اقبال کا تعالیٰ توفیق دے گا تو عرض کرے گی میں نے اس لیے عرض کیا کہ کم از کم ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں یہ تو احساس کریں کہ ہم سوکھ کا کام کرتے ہیں کم از کم یہ تو احساس کریں کہ ہم غلط ہیں جب ہم اپنا آپ کو غلط نہیں کہیں گے تو توما کیسے کریں گے اللہ سبارک و تعالیٰ جو میں نے ایسے سمجھنے اور کرنے کی توفیق دے ہمارا